یہاں پہ مراد ہے ابو سے مطلب پوشیدہ پوشیدہ پوشیدہ کے اندر ٹھیک ہے مسکال سے مراد تھوڑی سی چیز مسکال حضرت یعنی ایک تھوڑی سی چیز جو ہے مسکال ایک پیمانے کا نام ہوتا ہے ایک یعنی جس نے آپ سمجھنے کی چھوٹی سی چیز جو ہے مسکال یہ تو یہ آپ دیکھیے ترجمہ دیکھیے وما تکون فی شاہن اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو وما تتلومن ہو من قرآن اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو ٹھیک ہے یہ ہے سور یونس سکسٹی ون نمبر آئےت سکسٹی ون سوریہ یونس ٹھیک ہے سور یونس سکسٹی ون نمبر آئےت ہے اور یہ چل رہے گیارہویں پارے کے اندر ہے گیارہواں گیارہواں ٹھیک ہے گیارہواں سے الیونتھ جو اس میں وما من, من قرآن اور قرآن کا جو حصہ بھی تم تلاوت کرتے ہو ولا ملون اللہ کن کم شہدا اور اے لوگو تم جو بھی کام کرتے ہو ٹھیک ہے تم جو کام بھی کرتے ہو ولا تاملون من املن میں کہہ رہا ہوں اس میں دیکھیں یہ آ رہا ہے لاملا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 اور آگے اللہ آ گیا تم کوئی کام نہیں کرتے مگر کرتے ہو ٹھیک ہے تو اللہ آ گیا تو میں نے اس کو ترجمہ ہی کیا کر دیا ایسا کر دیا کہ پلس کے اس میں کر دیا لیکن اصل میں تو یوں ہونا چاہیے تھا ولا املون امن امل <عَمَلِن> تم کوئی بھی کام نہیں کرتے اللہ کن علیہ کم مگر ہم تمہیں دیکھتے ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نا اللہ کن علیہ کم تو میں نے ترجمہ کیا کر دیا تم جس کام میں بھی مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں مگر میں نے غائب کر دیا مگر کا ترجمہ ٹھیک ہے جی مگر کا ترجمہ میں نے غائب کر دیا تو میں نے اس فی کیا, کیا کہ ورنہ یوں ترجمہ کرنا پڑتا والا تعمل امن عمل تم کوئی بھی کا عمل نہیں کرتے اللہ کن علم شہدا مگر ہم اس کو ہم, ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں اس طفیع ضو اس توفی ضو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 چل اچھا آگے چلتے ہیں ابھی اللہ ان اولیاء اللہ اچھا دوبارہ کرتا ہوں چلے وما تقن شان اور اے پیغمبر تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو وما تسلو من قرآر اور قرآن کا جو حصہ بھی تلاوت کرتے ہو ولا املون من امل اللہ کن علیہم شہدا اور اے لوگو تم جو بھی تم جو کام بھی کرتے ہو ٹھیک ہے اس ہے تو جس وقت اس کام میں مشغول ہوتے ہو اے اللہ کن علیکم ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ میں نے ترجمے کو کیا کر دیا ٹھیک ہے نا اس کو وہ کر دیا یازوبو وما یازوبو سے مراد کیا ہے ابھی بتا رہا ہوں آگے وما یازوبو اور ربی کا ذرات یازبو سے مراد ہے پوشیدہ چھپی ہوئی بات ٹھیک ہے پوشیدہ مطلب چھپی ہوئی بات ٹھیک ہے ہڈن جو ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز کیا ظاہر ہے وما یا کا فل فل سما اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے ٹھیک ہے ذرہ کسے کہتے ہیں جو ڈسٹ پارٹیکلس ڈسٹ پارٹیکلس آپ دیکھتے ہوں گے ڈسٹ پارٹیکلس ہوتے ہیں بہت چھوٹے سے ہوتے ہیں تو اس کہتے ہیں کہتے ہیں. کہتے ہیں یا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 تو ومان یا زبان ربی کا مرسقال ذرا اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے نہ زمین میں اور نہ آسمان میں نہ اس سے چھوٹی ولا اکبر اور نہ اس نا بڑی اللہ کتاب ممکن مگر وہ ایک واضح کتاب میں درج ہے ٹھیک ہے اللہ اولیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے کا انڈا نہیں کیری کا انڈا تو وہ ہے کیڑی کا انڈا نہیں ہوتا وہ چھوٹی سی کیڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی سی کیڑی ہوتی ہے اللہ ان اولیا اللہ اللہ جی یاد رکھو یاد رکھو ٹھیک ہے نا اللہ تعالیٰ سے اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اٹینشن حاصل کرنے کے لئے خبردار جیسے وارننگ ہے ٹھیک یا ہم اسے کہتے ہیں جیسا یاد رکھو الا ان اولیا اللہ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 جی ٹھیک ہے یہ بالکل صحیح بات اللہ عام عامو وہ لوگ جو ایمان لائے وکانو کانو اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا ایک منٹ ذرا ذرا ایک منٹ ذرا بول کیجیے السلام علیکم آواز آ رہی معذرت معذرت ٹھیک ہے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 اور تقوی اختیار کیے رہے وہ کان اور تقوی اختیار کیے رہے اب سنیے گا سرف کی ایک بات سرف کے حوالے سے جن ساتھیوں نے کچھ سرف پڑی ہوئی ہے ان کے لیے جنہوں نے سرف نہیں پڑی ہوئی خیر ہے انشاءاللہ یہ آگے بات آ جائے گی کانا مزارے پر داخل ہو رہا ہے یہ کانا افالے ناقصہ میں سے افال ناقصہ میں سے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا کانہ مظاہرے پر داخل ہوا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا بن گیا استمرار اس میں آ گیا استمرار ٹھیک ہے استعمر کسے کہتے ہیں کانٹینیوس ہو جانا کسی چیز کا استمرار سے کانٹینیوس ہو جانا وہ کانوں یا اور تقوی اختیار کیے رہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ بس تھوڑی دیر کے لیے تقوی اختیار کیا نہیں تقوی اختیار کیا اور ہمیشہ ہی تقوی کو اختیار کیے رہے ٹھیک ہے نا یعنی جاری رہنا سمجھ رہے ہیں بات کو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 ہم کہتے ہیں کہ جی فلاں کامیابی مل گئی فلان مل گئی اتنی دولت آگی اتنے بڑے عہدے پہ پہنچ گیا نہیں نہیں اللہ نے فرما دیا یہی لوگ کیا کامیاب ان کے لیے خوشخبری ہے اسی لیے جو لوگ ہیں نیکی کے ساتھ گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سکینہ نازل ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ جس وقت موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آ کر خوشخبری سناتے ہیں بعض لوگوں کو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 برقع کرے تو لوگ وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں خاص طور پر آج کل آپ سنا ہوگا عورتوں کے میں, میں تو خود ایسے آوازیں سنی اور عورتوں کہتے ہیں ننجا ننجا کہ دیتے ہیں جو عورت نکال لیتی ہے تو آوازیں لگاتی ہیں عورتیں بھی لگاتی ہیں مرد بھی آوازیں لگاتے ہیں یونیورسٹی وغیرہ کے اندر بھی کہ ننجا آگے تو اس طرح پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اس نے الا الا پھر آگے آگیا یاد رکھو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 ظہری بات ہے یہ فیل ہے اس کے لیے فائل اللہ اون مندون یہ اس کا فائل بنے گا ٹھیک ہے فائل کام کرنے والا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا جان چاؤ بھی رکھو یا یہ یاد رکھو دونوں کی جا سکتے ہیں کیونکہ یہ حروف تہذیب میں سے حروف تہذیب میں سے ہے تحزیذ کا مطلب کیا ہوتا ہے ابھارنے کے معنی یا خبردار کرنے کے معنی میں آتے ہیں تحزیز ٹھیک ہے نا خبردار کرنا تحزیز حروف تحزیز جو نحب کے اندر پڑھتے ہیں وہ آئیں گے انشاء اللہ چار ہم ان پڑھیں گے ہل ٹھیک ہے اور اس طرح سارے لوما یہ سارے حروف تہذیب جو آئیں گے تو اس میں سے آئے گا یاد رکھو یا جان لو یہ سارے کے سارے وہی ترجمے اس کے ہیں ٹھیک یا خبردار یہ بھی وہ ہو کا ترجمہ تو اب دیکھیے کہ وما یت فیل ہے اس میں موصول ہے اس کے بعد سارا اس کا سلا بنے گا یہ سارا مل کے کا فائل بنے گا اور شراکا یہ مفعول بنے گا مفعول آبجیکٹ میں نے جس طرح بتایا تھا سبجیکٹ اور آبجیکٹ ٹھیک ہے سبجیکٹ اور آبجیکٹ یہ جو ہے اس لحاظ سے تو وما یت طبی فیل ہے اور اس کا جو مفول واقعہ ہو رہا ہے وہ کیا آ رہا گا شراكا تو اب ترجمے کو تھوڑا سا لكھیے گا تو اس سے کچھ نہ کچھ باتیں سمجھ آئیں گی ومایت طبی وہ کسی اور چیز کی نہیں وما یت طبی ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے وہ آ گیا وما یت طبی اور جو لوگ اللہ کے سیوا دوسروں کو پکارتے ہیں ومایت طبی اللہ من امدین اللہ اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں ید اون پکارتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ ترجمہ سُنے پہلے پتا کس کا ہو رہا ہے من دون اللہ جزین ید اون مندون اللہ جزین ید من مین اللہ کا ترجمہ پہلے کر رہا ہوں جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں وما ید طب وما ید شرکا اس کے لیے مفول بنے گا وہ کوئی اللہ کے حقیقی شرکا کی پیروی نہیں کرتے وما ید وہ پیروی نہیں کرتے کون پیروی نہیں کرتے اس کا لفظ یار اللہ زین ید اون اللہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ پیروی نہیں کرتے کس کی شراکا یعنی حقیقی شراقا کی یعنی اللہ کے حقیقی شراکا اللہ کا حقیقی شریک تو کوئی ہے ہی نہیں ہے حقیقی شریک تو یہ کس کی؟ ان کی پیروی نہیں کرتے این طبی اون النا یہ کس کی؟ وہ کسی اور چیز کی نہیں وہ کسی اور چیز کی نہیں محض گمان کی پیروی کرتے ہیں وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں وہ انہم ہم اللہ ان کا اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں وہ انہم ہم اللہ کہ وہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں ادھر بھی بات سمجھئے گا تھوڑا سا مشکل نہیں ہے لیکن یہ ان آگیا ان ان یہاں پر آیا ان ٹھیک ہے اس کے بعد ہے اللہ ان آیا اس کے بعد ہے اللہ تو ترجمے میں اس کا ترجمہ آئے گا نفی کا ترجمہ آئے گا ٹھیک ہے نا ان نافیہ کہلائے گا یہ کیا کہلائے گا ان نافیہ ان کے بعد اللہ آ رہا نا ان کے بعد اگر اللہ آ رہا ہوں ترجمے میں نفی کا ترجمہ آتا ہے ٹھیک ہے نفی کا ترجمہ ٹھیک ہے یہ آئے چل رہی ہے جی یہ چل رہی ہے جی 66 نمبر آئٹ چل رہی ہے 66 66 آپ تو ترجمہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو کوئی چیز آیت ایسی تھی میں دوبارہ کرتا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ آئے اللہ منف سماوات امین میں جتنے جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کی ہیں شرخا اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے شرکا کی پیروی نہیں کرتے وہ کوئی اللہ کے شرکا کی پیروی نہیں کرتے اللہ ثنا وہ کسی اور چیز کی نہیں میں نے کہا نا نہیں کا ترجمہ آئے گا ان وہ اتباع نہیں کرتے ٹھیک ہے وہ کسی کی اتباح نہیں کرتے اللہ مگر اللہ ذن محض گمان کی محض گمان کی وہ ان یا خصوص اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں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 یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ یہ چلے گی سرف ایک ایک چیز چلے گی ابھی تو پہلے جو آپ کو ترجمہ کرا رہا تھا وہ تو ویسے چل رہا تھا نا آپ دیکھیں دن ب دن میں تھوڑا تھوڑا ٹچ دیتا جاؤں گا سرف نہاف تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہے ایک دار دوبارہ بتا دیتا ہوں دوبارہ بتا دیتا ہوں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے پریشان نہیں ہونا آہستہ آہستہ انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے ایک سپارہ جس وقت انشاءاللہ اللہ ہمارا مکمل ہوگا پھر آہستہ آہستہ دن ب ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات نئی بات سرف نااب کے حوالے سے پھر بلاغت کی چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہے بلاغت کو بھی انشاءاللہ شاء اللہ ڈالتے جائیں گے ابھی صرف میں سرف اور ناف کو ہلکا ہلکا جو ٹھیک دے رہا ہوں آگیا دوبارہ دیکھیے اللہ ان منف سماوات و منفی عرص یاد رکھو کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں یتبعو اور اتباع نہیں کرتے اور اتباع نہیں کرتے کون اتبانی کرتے اس کے لیے وہ کون ہے وہ سبجیکٹ کون ہے وہ فائل کون ہے من دون اللہ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں کیا کس کی اتبانی کرتے شراک یعنی اللہ کے حقیقی شراکا کی اتباع نہیں کرتے کیونکہ اللہ کا حقیقی شریک تو کوئی ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ کے شراکا کی اتباع نہیں کرتے کیونکہ اللہ کے لیے تو حقیقی شریک تو ہے ہی نہیں ہے کوئی شریک ہی نہیں ہے اللہ کے لیے اللہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ نہیں اتباع کرتے الن مگر صرف اپنے گمان کی اللہ ذن مگر گمان کی دھام کی وہ ان یاسون وہ نہیں کرتے مگر کیا کر رہے ہیں؟ اللہ یاسون مگر اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں اٹکل کے تیر کبھی کس کو خدا مان لیا کبھی کس کو خدا مان لیا کبھی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 اور بار بار اپنی صفات کو ذکر کریں کہ تم کہاں دوڑ رہے ہو تم دوڑ رہے کدھر پاس کیوں نہیں آتے ہو وی اللہ وہ ہے جالا جالا لکم اللیلہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی کیوں یہ تسکن تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو نہارا مبصرا اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے دن میں انسان دیکھتا ہے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 ٹھیک ہے دیکھنے کی صلاحیت دے مبصر اس میں فائل کا سیگا آئے گا اس میں فائل ٹھیک ہے یہ ان نتی لیات القومی یس معاون ان نفیزہ لکھا اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں میں نے بتایا تھا نشانیاں اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو کون ہیں یس جو غور سے سنتے ہیں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 بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی تو کیا کرتے ہیں وہ لے پالک لے لیتے ہیں وہ پال لیتے ہیں ڈاپٹ کر لیتے ہیں بچے تو اللہ تعالی کو تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لہو ما فس سماوات وا فی الس آ گیا لہو ما فسم دیکھ لیے ما آ گیا لہو ما, ما, آ آ گیا ما و ما فی الس آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے یہ یہاں پہ کیا گیا ماں گیا ٹھیک ہے نا من اور ما لہو ما اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے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 کے جو استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی جو ماں استعمال کیا جاتا ہے وہ کسن کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ماں موصولہ بھی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپس میں جو جملوں کو جوڑنے کے لیے کمبائن کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا موسولہ ٹھیک ہے کمبائننگ جو استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ماں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ ان دکوں میں سلطان تمہارے پاس اس بات کی ذرا بھی کوئی دلیل نہیں ہے اتقولون لون اللہ ماں تعالیم اتقولون کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں اتقول کیا تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہتے ہو مالا تعلم جس کو تم جانتے نہیں ہو دیجیے ان الزین یفرونا اللہ القیبہ جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں لا لکھون وہ فلا نہیں پائیں گے متا ان سے دنیا بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے ان کے پاس سما النا مرجی او پھر ہمارے ہی طرح ہمارے ہی پاس انہیں لوٹ کر آنا ہے سما نزی العذاب پھر ہم انہیں چکھائیں گے یعنی کیا چکھانا ٹھیک ہے نا ذک کا میں بتایا تھا آپ کو ذک جو ترجمہ یعنی عذاق یوزیق ہے سما نزی کوم پھر ہم کیا کریں گے ان کو عذاب عذاب شدید یعنی شدید عذاب چکھائیں گے بما کانو یق بیما کانو یکرون یعنی جو انہوں نے یعنی جس سبب اس کے جو یہ کفر کیا کرتے تھے کانو یقور آ گیا نا کانا مزہ کے اوپر ٹھیک ہے یعنی کفر کرتے رہے تھے تو اس وجہ سے بیما کانو یکرون پھر ان کو پھر جو کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا تھا اس کے بدلے ہم انہیں شدید عذاب کا مزا چکھائیں گے تو یہ ہمارا آج ساتواں رخوبی الحمد للہ مکمل ہو گیا